متقرین حسان اہل جنت سبز قالینوں اور عمدہ اور نادر فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے اہل جنت جنت میں سبز رنگ کے گاؤ تکیوں اور نہایت قیمتی گداز خوبصورت اور زرق برق مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے یعنی ان کی زندگی نہایت ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت والی ہوگی دینوں دنیا اور آخرت کی جن نعمتوں کا پہلے ذکر آیا ہے ان میں سے ہر ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی اہمیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے